رکو بھاری سواد آپ وز دے دین کی بار بھارت رکو گی بھارت رکوں کی وہ آپ اوزن گرول باری دائت فاطمس بین رحماؤ جمہور صاحبہ عبد اللہ کہہ دے تھا اور دا خبر نہ دیکھ میں سر درخ دین خبر دے خدا د جہارت خبر بھی پس سوا نے سنگ آگا خبر دیش جب رواب دا ہم دا ہمبے پہ جو بانی جائز دور ہم جواز پتر ممکن تدبیر رحمان سنت ان رقم ازن جنن سنت سننتی کنا ان الرقبه سنت رکت اخذ زن جنن سنت نے فارسی پر حضور پر رکبو نے کہیں نمود سی تاس بنن اللہ صاحب مالک ہے اور وہ پھر دوبارہ انثاروا حاضر ہوا تو وہ دا مالانی کی مطلب ہوا تھا میں انہوں نے کہا یہ والتطبيق موثوق ان دا وہ بے منصوب کر جذرے شان شیخ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ کی دا کرچ مک دان کی م وکنا لا اللہ و دا دردر کا مطلب رکو کی حد بندہ